اے من نشتو ان بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تعالی فی سورت الحجرات قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم صدق الله العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب العالمین سوتر حجرات سے کچھ ٹیکس میں نے افسر میں دلاوت کیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ کالت الرابو بدو نے کہا بدو آپ جانتے ہیں عرب کے جو دیہاتی لوگ ہیں ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں پنجابی میں پینڈو کہا جاتا ہے تو بدو نے ایک مرتبہ دعویٰ کیا ایمان کا کہ آ ہم مومن ہیں اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا غور سے سنیے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان سے کہ لم تؤمنو تم ہرگز مومن نہیں ہو تم ہرگز ایمان نہیں لائے ولاکن کو لو اسلم یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں تم ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو تو قرآن مجید کا یہ واحد مقام ہے جہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے انہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی سے وسلم سے کہ انہیں کہہ دیجیے کہ ہرگز ایمان نہیں لائے ہاں یوں کہہ سکتے ہو کہ مسلمان ہو گئے ہیں ہم اسلام لے آئے ہیں آگے فرمایا ولما ید خل ایمان ایمان تو ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ان تی اللہ و ہاں اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو ایک تو ایمان داخل ان اللہ تعالی ہو جائے گا اور اگر وہ ریکوائرڈ لیول نہ بھی حاصل ہوا نا تو لا یلت کم ان آ وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا ان اللہ رحیم اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اس ٹیکسٹ میں تین لفظ ایسے آئے ہیں جو ہمارے آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں ہمارا آج کا ٹاپک ہے فیل مزارے مزوم مزار مجزوم کو کئی جگہ آپ اخف کے طور پہ بھی لکھا ہوا دیکھیں گے لیکن گرامر کی جتنی بھی کتابیں ہیں جو مارکیٹ میں آپ کو ملیں گی ان میں آپ کو یہ اخف ٹرمینالوجی نہیں ملے گی آپ کو مزار مجزوم ہی ٹرمینالوجی ملے گی تو مظاہرے مجزوم فیل مظاہرے کی تیسری حالت کا نام ہے ہم نے پڑھا تھا کہ مظاہرے کے لفظی معنی ہوتے ہیں مشابے ہونا کے اور یہ اسم سے مشابے ہے بہت ساری چیزوں میں آوازوں میں اسم کے مشابے ہے جس طرح اسم میں اونا اینا آنی کی آوازیں آتی ہیں اس طرح پھر مظاہرے میں بھی آنی اونا اینا کی آوازیں آتی ہیں ایسے ہی جس طرح اسم واحد اسم واحد اسم مرفو پیش کے ساتھ آتا ہے اسی طرح مظاہرے کا جو واحد کا سیکھا ہے وہ بھی مرفو پیش کے ساتھ آتا ہے صحیح جس طرح اس میں رابط کے اعتبار سے تین طرح کا ہوتا ہے اسی طرح فی المزارے بھی راب لحاظ سے تین طرح کا ہوتا ہے اس میں رابط کے اعتبار سے مرفو منصوب اور مجرور ہوتا ہے فیل مظاہرے رابط کے اعتبار سے مرفو منصوب اور مجزوم ہوتا ہے ہم نے مظاہرے منصوب پڑھ لیا آج ہم مزارے مجزوم ان اللہ پڑھیں گے وہی ساری باتیں ہم کریں گے کہ فی المزارے جب مجزوم ہوتا ہے تو کیسا دکھتا ہے اور فیل مظارے کیوں مجزوم ہوتا ہے انہیں دو سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہم اسی طرح یذہبو کی گردان کو تین گروپس میں تقسیم کریں گے گروپ نمبر ایک وہی پانچ الفاظ پر مشتمل جن کے آخر میں پیش آتی ہے یزہب دو مرتبہ تذہب ایک مرتبہ اسہب اور ایک مرتبہ نذہب تو یہ پانچ سیکھے ہیں صحیح ہے جن کے آخر میں پیش آتی ہے گروپ نمبر دو میں نونے عرابی والے سیکھے نونے عرابی والے سیکھے کون سے ہیں آنی اونا اور اینا والے یزہبانی تین مرتبہ تزہبانی یزہ تزہبونا تذہبینا یہ نونے عرابی والے سیکھے اور تیسرا گروپ نونے نسوا والے سیخوں پر مشتمل ہے نونے نسوا والے کون سی ہیں؟ دو یز ہبنا فی الباری کردان کو میں نے تین قسم کے سیخوں میں تقسیم کر دیا اب میں پہلے گروپ کو مزوم کرنے لگا ہوں مزوم جزم سے نکلا ہے اور آپ کو اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا پیش کو ہم جزم سے بدل دیں گے تو مزارے مظوم ہو جائے گا یزب بن گیا اسی بیس پر اس کا نام مزارے مظوم رکھ دیا گیا تذہب کیا بن جائے گا تذہب ازہب اظہب ازحب، نذہب نزحب. نذہب نونے رابع والے سیکھے ان سب کا اسی طرح ناپ ہو جائے گا جس طرح منصوب میں ڈراپ ہوا تھا یذبا تین مرتبہ تذہبا یزحبو تزہبو تزہ بی آپ اس کو صحیح طریقے سے لکھ دیں گے یا پہ صحیح پروپر لکھ کے یزحبو میں ایک الف ایڈ کر دیں گے تذہبو میں ایک الف ایڈ کر دیں گے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ منصوب اور مزوم ایک جیسے ہو گئے پہچانیں گے کیسے تو منصوب کرنے والے الگ حروف ہوں گے کرنے والے الگ روف ہوں گے آپ کو پتا چل جائے گا سمپل سی بات ہے ٹھیک تیسے گروپ والے جو انہوں نے نسوا والے ہیں, یہ منصوب ہوئے تھے انہیں کچھ نہیں ہوا تھا تو منظوم ہو کے تو انہیں اور ہی بھی کچھ نہیں ہوگا یہ ایسے کیسے رہیں گے ٹھیک گویا اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ میں ایراب کو فارمز کے ساتھ کیوں سمجھاتا ہوں دیکھیں پہلا گروپ ایسے ورب کی فارمز سے ملتا جلتا ہے جو تینوں فارمز میں مختلف ہوتے ہیں ڈو ڈٹ ڈن ڈو فرسٹ فارم ڈٹ سیکنڈ فارم ڈن تھرڈ فارم یزحبو فرسٹ فارم یزحبا سیکنڈ فارم یزحب تھرڈ فارم دوسرا گروپ وہ والے وربس ہیلپ اور ہیلپڈ ہیلپڈ یزبانی یزبونا تزہبینا یزبا تذہبی دونوں فارمز وہی ہیں اور یہ پٹ پٹ پٹ والے تینوں فارم سیم اوکے نا اس لیے فارمز کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے حالانکہ کوئی تعلق نہیں ہے فارمز کا لیکن صرف بات سمجھانے کے لیے کہ جس طرح ورب کی تین فارمز ہوتی ہیں اس طرح عربی زبان میں اسم کی بھی تین فارمز ہوتی ہیں فی مزارے کی بھی تین فارمز ہوتی ہیں ٹھیک ہے مزارے مضوم سمجھ آ کے آپ کو اب ہم دیکھیں گے کہ مظہر مزوم کیوں کیوں ہوتا ہے کب کب ہوتا ہے کس کس وجہ سے ہوتا ہے تو اس طرح مزارے کو منظور کرنے والے کچھ حروف تھے اس طرح مزارے کو منظوم کرنے والے بھی کچھ حروف ہوں گے پہلا حرف جو فیل مزارے کو منظوم کرنے کے لیے آتا ہے اس کا نام ہے لم لم صرف فعل مظاہرے سے پہلے آتا ہے اور کسی سے پہلے نہیں آتا بالکل اسی طرح جس لن صرف فعل مزارے سے پہلے آتا تھا اور کسی سے پہلے نہیں آتا تھا وہاں لن تھا یہاں پہ لم ہے لم اب یہ کیا کرتا ہے مظاہرے کو مظوم تو کرتے ہی کرتا ہے دو طرح کی مانوی تبدیلی لے کے آتا ہے نمبر ایک مزارے میں زوردار نفی پیدا کر دیتا ہے زوردار نفی وہ تو لن بھی کر دیتا تھا لن زوردار نفی پیدا کرنے کے ساتھ مزارے کے معنی مستقبل کے ساتھ خاص کرتا تھا نا یہ مستقبل کے ساتھ خاص نہیں کرے گا بلکہ یہ مزارے کے معنی ماضی میں کر دے گا اس سے آپ اس کی انٹینسٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ زمانہ ہی بدل دیتا ہے زوردار نفی زمانہ ماضی میں ایگزامپل کرتے ہیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی ازہب کا کیا ترجمہ ہے میں جاتا ہوں یا میں جاؤں گا میں جاتا ہوں یا میں جاؤں گا, جاؤں گا؟ اچھا حسن لن لگا ہوا ہو تو ازہب کیا بن جائے گا ازہبا بن جائے گا اور ترجمہ ہوگا میں ہرگز نہیں جاؤں گا لیکن اگر لم لگا ہوا ہو اور مظاہرے مزوم آئے گا تو اس کا ترجمہ آپ, مز cam... آپ اردو میں لے کے ہیں زوردار نفی کے ساتھ میں گیا ہی نہیں ٹھیک ہے گیا ہی نہیں یار میں لم اشرب اشربا میں چائے پیتی نہیں یار ٹھیک ہے نا بالکل یہ جو ہے نا مفہوم وہ کئی نہیں پیتی یہ مفہوم پیدا ہوگا یار میں نہیں پی کوئی کہہ جا رہا پی ہے تو نے نہیں پی ٹھیک ہے نا میں نے چائے پی نہیں اچھا اب دیکھیں اشرب ہے اشرب آخری ساکن ہے اور رول میں لگو بتایا کہ آخری ساکن کو کس سے ملایا جاتا ہے زیر دیکھے تو اس کو آپ نے ملا کے پھر پڑھنا ہے لم اشرب شایا ٹھیک ہے لم اشرب شایا کوئی آپ کو کہتا ہے یار آپ حافظ قرآن ہے تو یار میں نے قرآن حفظ کیا ہی نہیں میں نے قرآن حفظ کیا ہی نہیں کیا کہیں گے عربی میں لم حفظ یافزو باب سین سے لم احفظ ملا کے زیر القرآن لم احفظ القرآن میں نے قرآن یاد کیا ہی نہیں اوکے اب اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ ہے نا تو اب آپ کو صورت الاخلاص سمجھ میں آئے گی اللہ اللہ سمد لم یلد دیکھیں یلد اس نے جنا ہی نہیں لم یلت اس نے جنا ہی نہیں ولم یو لد آگے پیسے ویسے اور نہ ہی اس کو جنا گیا اب اس ابھی زیادہ آپ کو ملے گا نہ اس کوئی بیٹا ہے نہ کوئی اس کا باپ ہے ٹھیک ہے نا اب وہ مفہوم نہیں ملتا جو آپ کو لم پڑھنے کے بعد ملتا ہے کہ لم یلت ولم یو تو لم یلت و لم لم یا کل کو نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے اس کے برابر کا کوئی ہے ہی نہیں پتہ نہیں کیا کیا بنائے میں اس کے برابر کے شاید اس کو اتنے اختیار نہیں دیتے ہم جتنے دوسروں کو ہم نے اختیارات دیے ہیں عرب کو پتا تھا سوت خلاس کیا کہہ رہی ہے ٹھیک ہے نا کلیئر ہو گیا جی تو لم سمجھ آ گیا زوردار نفی اور مانا ماضی کے ساتھ دوسرا حرف جو مزارے کو مزوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا نام ہے لمہ وہ کیا ہے جی لمہ لمہ اچھا لمہ یہ ماضی کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے مزارے کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے لمحہ جب ماضی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے نا تو اس وقت لما کے معنی ہوتے ہیں جب لما کے معنی اس وقت کیا ہوتے ہیں جب مثلا آپ کہتے ہیں جی لما زہبتو اب لمبا کے ساتھ ماضی آ رہا ہے نا جب میں گیا تو میں نے دیکھا ایسے نا جب میں گیا تو میں نے دیکھا تو ماضی کے ساتھ لمبا جب آ رہا ہے تو میننگس کیا دے رہا ہے جب لیکن مظاہرے کے ساتھ جب لمبا آئے گا نا تو اس وقت مانا ہوں گے ابھی تک نہیں ابھی تک نہیں کسی انگریزی میں آپ ناٹ یٹ کہتے ہیں ناٹ یٹ ہسن میں نے ابھی تک چائے نہیں پی تو اب آپ کیا لگا دیں گے لما لما اشر بشایا میں نے ابھی تک چائے نہیں پی ابھی تک نہیں پی یعنی اس میں چانسز ہیں مل گئی تو پی لوں گا ٹھیک ہے نا میں نے ابھی تک قرآن حفظ نہیں کیا لما فضل قرآن میں نے ابھی تک قرآن حفظ نہیں کیا یہ ابھی تک نہیں کا مفہوم دے رہا ہے نفی کر رہا ہے اور ماضی میں ہی کر رہا ہے اوکے لما ید خل کیا درج ہے وہ ابھی تک داخل نہیں ہوا ال ایمانو ایمان ابھی تک داخل نہیں ہوا کلو بھی تمہارے دلوں میں ٹھیک ہے یاد خل کا لام ساکن ہے ملانے کے لیے زیر دے دیں گے تو جو بدوں نے دعویٰ کیا کہ ہم مومن ہیں تو دیکھیں نفی کی گئی لم کے ساتھ لم تم مینو تم ایمان لائے ہی نہیں تم ہرگز مومن نہیں ہو نا تم ہرگز مومن نہیں ہو بلاکن نہ بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہیں لما ید خل ایمانوفی کولو بھی ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا جملہ بنائے آپ زید ابھی تک اسکول نہیں گیا جی زید ابھی تک اسکول نہیں گیا لما لما یزحب زئی دن زید ابھی تک سکول نہیں گیا حسن نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا لما یا شابش ہسن ات آپ پرفیکٹ ہے جملہ ٹھیک ہے الگ الگ لفظ بولیں ضرور میں آ کے بولنے الگ الگ لفظ بولیں لما یا کل میں کہ ملاتے روک دی کالا دل ارابو امنا بدو نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے انویشن کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے ولیکن قولو اسلمنا بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے ولم ایمانو فی کلو کم ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اب ایمان داخل کیسے ہوگا اس کے لیے شرط رکھ دی گئی ہے شرط لگا دی گئی ہے اور شرط اردو میں کس لفظ سے بولی جاتی ہے شرط اف یہ تو انگریزی میں ہوگی نا اردو میں اگر اگر ٹھیک ہے اگر تو ہم فیل مزارے کو مزوم کرنے والا تیسرا حرف پڑھنے لگے ہیں وہ ہے ان جس کا مانا ہے اگر ان کے مانا ہے اگر جسے آپ انگریزی میں اف کہتے ہیں اگر تو جائے گا تو میں جاؤں گا آپ کبھی ایسا نہیں کہتے ہیں؟ اگر تو جائے گا اگر انتظار کرتا ہے تو یعنی آپ دو جملے بولتے ہیں اگر تو جائے گا تو میں جاؤں گا یا تو میں نہیں جاؤں گا انتظار ہو رہا ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے نا سمجھ آ رہی ہے نا بات ہاں جی انگلش پڑھتے ہوئے کتنے سال ہو گئے آ صرف سترہ سال انگلش پڑھتے ہوئے ہو گئے اس جبلے کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کریں اگر تے گا تو میں جاؤں گا اگر जाएगा گا تو میں جاؤں گا ہاں جی پہلی بات کی جی کنڈیشنل سینٹینس ہے کنڈیشنل سٹیٹمنٹ ہے کنڈیشنل سٹیٹمنٹ کو اردو میں اور عربی میں کہا جاتا ہے جملہ شرطیہ کنڈیشنل سٹیٹمنٹ کیا کہلاتی ہے جملہ شرطیہ اب اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں انگریزی میں جی سٹارٹ کیا اف یو اف یو گو دین آئی ول گو ہاں جی ٹھیک ہے حسن ثاقب ہرو سمجھ تو آ ہے گرامٹیکلی ٹھیک ہے سمجھ تو آ گیا گریمیٹکلی ٹھیک ہے یا نہیں ہے کہاں گڑبڑ لگ رہی ہے گڑبڑ لگ رہی ہے کہ اگر تف یو گو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہماری اردو بتا رہی ہے کہ یہاں ول لگنا چاہیے لیکن یہ جملہ ہنڈریڈ ٹھیک ہے ٹھیک کیونکہ انگریز پہلے جملے میں پرزینٹ انڈیفینیٹ بولتا ہے دوسرے میں فیوچر انڈیفینیٹ لگتا ہے اگر وہ جائے گا اف ہی goes اف ہی goes دین I will go پانچویں میں آ تو انگلش کا اپنا فارمیٹ ہے اردو کا فارمیٹ آپ نے دیکھ لیا اردو میں اس جملے میں کتنے لفظ ہیں جی گننے ذرا ایک, دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ انگلش میں کتنے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات کو زیادہ فرق نہیں ہے اب عربی میں دیکھیں جملہ میں ٹرانسلیٹ کرنے لگا ہوں کتنے لفظ بنے گے اس میں دیکھیں اگر اور تو کو نکال دیں تو سمپل دو جملے آپ کے سامنے آ رہے ہیں تو جائے گا تو جائے گا کہ عربی کیا ہے اور میں جاؤں گا کیا عربی ازہبو شروع میں ان لگائیں ان کی وجہ سے مظاہرے مزوم ہو جائے گا اور دوسرا مظاہرے بھی مزوم ہو جائے گا یعنی یہ ڈبل مزوم کرتا ہے ان تذہب ٹھیک ہے فاتو کے لیے آ سکتا ہے لیکن یہاں پر ضروری نہیں ہے ان تزہ ازہ اگر جائے گا تو میں جاؤں گا اصن اگر تو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا اگر تو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا ان تجلس اجلس ان تجلس اجلس اگر پانی پیے گا تو میں بھی پیوں گا ان تشر تشرب الماء الگ الگ کر لیں پہلے پھر بعد میں لا کے پڑھ لیں ان تشربل ما اشرف بس بھی کے لیے ضروری نہیں ہے مطلب ہے کہ میں بھی وہی کروں گا صحیح ہے تو کے لیے فا آتا ہے نا لیکن یہاں ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں ضروری نہیں ہے جس طرح آپ انگریزی میں بھی یہاں دین کی جگہ لگا سکتے ہیں نا لگا سکتے ہیں نا لگا سکتے ہیں اف یو گو کوما آئی ول گو لگا سکتے ہیں نا دین ضروری تو نہیں ہے نا تو اس طرح عربی میں بھی دین کے لیے فا ضروری نہیں ہے اوکے okay? ہاں وہی اگر میں گھر جاؤں گا تو کھانا کھاؤں گا نا یہ اگر میں گھر گیا تو کھانا کھاؤں گا مطلب میں اگر گھر جاؤں گا تو کھانا کھاؤں گا کرے ان میں جاؤں گا یار آپ مجھے بھیج رہے ہیں گھر گھر میں جاؤں گا کھانا آپ کھائیں گے کیا بات بڑی خیال سے ہر بھی بولنی پڑتی ان اظہب انتی اگر میں گھر جاؤں گا تو کھانا کھاؤں گا آکل اتو کھانا کھاؤں گا ٹھیک ہے نا टू لگانا ضروری ہوتا انگریزی میں انگریزی میں ٹو لگانا ضروری ہوتا ہے اف آئی ول گو ہوم کہتے ہیں گو ہوم ٹو لگاتے ہیں ٹو کی پرشن لگتی ہے نا انگلش میں آئی ایم گوئنگ ٹو ہوم آئی ایم گوئنگ ہوم نہیں کہیں گے ٹھیک ہے آئی ایم گوئنگ ٹو اچھا جی زہیب اگر مجھے مارے گا تو میں بھی تجھے ماروں گا ان تذریب مجھے مجھے مجھے پہلے مجھے تو مارو مجھے پھول تو لاؤ ان تجرب نی ان تجرب اگر تم مجھے مارے گا ازرب کا بھی تجھے ماروں گا ٹھیک ہے ان تجرب نی عزرب کا اگر مجھے مارے گا تو میں بھی تجھے ماروں گا لے جی ایک جملہ لکھنؤ سے ٹرانسلیٹ کریں ان سرو تا وہ کہاں سے آ گیا تھا یہ کون سا گروپ ہے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ سیکنڈ والا ٹھیک ہے نا اگر تم مدد کرو گے اللہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے سر وہ مدد کرے گا کم پرانی مجید اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ان تنصر اللہ یونسر ان تنصر اللہ انسر کم اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور ابھی ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ لینصرن اللہ من ہوں اللہ ضرور بھی ضرور مدد کرے گا کس کی جو اللہ کی مدد کرتا ہے یا کرے گا اور یہاں کنڈیشنل اللہ نے رکھ دیا کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے نا پھر وہ تمہاری مدد کرے گا ہاتھ پیر جب تک ہلائیں گے نہیں اللہ مدد نہیں کرے گا ٹھیک ہے نا فضائے بدر پیدا کر پھر فرشتے نازل ہوں گے اوکے کالا دلار بدو نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے کلو اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیجیے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے ولاکن کو بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ولما یا خلل ایمانو فی کلو بھی اور ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا انتی اللہ و رسول اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو ایمان بھی پیدا ہو جائے گا اور اگر ریکوائرڈ لیول نہ بھی حاصل ہوا تو لا کم ان کم سیا وہ تمہیں تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے تو مزار مزو ہم نے شروع کیا آج مزار مضوم کیسے ہوتا ہے وہ ہم نے دیکھا پیش والے سیدھے جزم کے ساتھ مزوم ہوتے ہیں نونے رابی والوں کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے نونے نسوا کو کچھ نہیں ہوتا لم لمہ اور ان. ان کو ہم نے پڑھا لم زوردار نفی ماضی کے ساتھ لمہ ابھی تک نہیں ماضی کے ساتھ ان شرط کے لیے آتا ہے اس لیے اس ان کا نام پڑ گیا ان شرتیا شرتیا اس کا ترجمہ اگر کے ساتھ کیا جاتا ہے اور یہاں پر ہم نے ایک کنڈیشن اسٹیٹمنٹ سیکھ لی جملہ شرتیا کہتے ہیں ایسے جملہ شرطیا کے دو حصے ہوتے ہیں بس یہ نوٹ کر لیں یعنی دو جملے ہوتے ہیں نا پہلے والے جملے کو شرط کہتے ہیں پہلے والے حصے کو کہتے ہیں یہ شرط ہے اور دوسرے والے حصے کو جواب شرط کہا جاتا ہے شرط اور جواب شرط مل کر جملہ شرتیا بنتے ہیں شرط اور جواب شرط مل کر جملہ شرطیہ بنتے ہیں اور یہ ہی جملہ شرطیہ کوئی نیا جملہ نہیں ہے دونوں جگہ ایک ہی جملہ سا جملہ فیلیا ٹھیک ہے تو باقی مظاہرے کو مزوم کرنے والے حروف انشاءاللہ اللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے ابھی ختم نہیں ہوا مظاہرے مزوم انشاء اللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی صبح کے اللہ, اللہ وبی کا ارشد اللہ الہ اللہ